شہید اسلام ڈاٹ کام غالب و کلو سہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور سورت میں قربان سے مشرقین کے شبوں کا اضالہ کیا گیا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 یا رسول اللہ عغسنی یا رسول اللہ عغسنی یا رسول اللہ عغسنی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں یا غوث اعظم جی لانی یا غوث اعظم جیلانی لانی ادر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تیسرا وہی وظیفہ جو کل میں نے بتایا تھا ناد علی مظہر اون تجد کا اعلّ نواعد کلن بغمن سینجلی بے نبوت گیا محمد بلایت گا لی تین عجیب عظیم ہے یہ خدا کو پکارا ہے خدا کے ساتھ تو دشمنی ہے نا غما قدر اللہ کا قدر اے بے قدرے ہیں خدا کا قدر نہیں جانتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ وظیف پڑھتے ہیں برکتیں ہوتی ہیں وہ یہ بدماش امریکہ جو ہے وہ کون سا وظیفہ پڑھتا ہے اور دنیا تو اللہ تعالیٰ کتے کو دے دیتے ہیں ہاں دنیا جو تمہیں مل جاتی ہے بڑی برکت آ گئی یہ بڑے کافر ان کے پاس دنیا بھی بہت آئی ہے بادشاہیاں ہیں ہتھیار ہیں یہ کون سا وضیفہ پڑھتے ہیں یہ وظیفہ پڑھا تو برکت ہو گئی اچھا یہ غلط کہتے ہیں سمجھے جی نیل پہلی صورت کا خاتمہ اور اس کا فاتحہ توحید باری طال مشترک ہے خلاصہ ایک دری لکلی دوسرا مطالبۂ دلیل المشرقین چار دل لکلیاں ایک دلیل وائے ججنے تروا شکوے آخر میں دلیل لکلی بر اسباک قیامت آخر میں داو صورت ہے حامیم تنظیر و کتاب تمہید ما ترغیب ہے اور تنظیل وہی ہے کیفیت نرول کتاب کیا ہے جی منزل من اللہ اللہ کیا ہے جی العزیز حکیم کیا ہے صفات منزل یہ نازل کرنا کتاب کا ثابت ہے اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والے ہیں ما خلق نوا دلیل عقلی نمبر ایک. نہیں پیدا کہ ہم نے آسمانوں کو زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر صاف حکمت کے ایک معنی دوسرا معنی لے اظہار الحق کس کے لیے لے اظہار الحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے اور ایک میاد مقرر تک یہ قیامت تک رہنے ہیں ولہگین کافر و ذر ہے جو کافر ہیں نا اماں ان ذرح مور ضول اے اماں ان ذر مجرور کا تعلق اس کے ساتھ ہے جی ساتھ جو کافر ہیں وہ اعراز کرنے والے ہیں اس عذاب سے جس کے ساتھ ڈرائے گئے پرواہی نہیں کرتے کہ ہمیں عذاب ہونا ہے یا نہیں ہونا قل آ تم مطالبہ دلیل اقلی مشرقین سے دلیل عقلی کا مطالبہ ہے اور بڑا بہترین مطالبہ آپ فرما دیجئے خبر دو تم کہ جن کو پکارتے ہو سوائے اللہ کے اور انہوں کو دکھلاؤ تو صحیح کیا پیدا کیا انہوں نے زمین سے کوئی زمین کا ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا ہو کیا واسطے ان کے شرکت ہو آسمانوں میں ای تو نہیں بے کتاب ہے لاؤ میرے پاس کتاب ایک کتاب کے نیچے لکھو مطالبہ دلیل نقلی از کتب سابقہ پہلے مطالبہ تھا دلیل عقلی کا کس کا مطالبہ تھا پہلے دلیل عقلی کا اب مطالبہ ہے دلیل نقلی کا از کتب صاحب کا لاؤ میرے پاس کتاب پہلے اس قرآن کے طورات انجیر زبور میں ہو کہ غیر اللہ کو پکارو او خدا کے شریک ہیں دکھاؤ او اثارت منال علم چلو کتابوں میں نہیں دکھا سکتے تو محفوظات میں دکھاؤ کس میں ہے کہ ان کے صحیح محفوظات ہوں تم اپنی طرف سے نہ بناؤ اور علم یا کیا ہونا چاہیے نقل یا کچھ نقل ہو علم کی تو نقل علم سے مراد وہی ہے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 امداد کرو مجھ کو بچہ دو میری مشکل کشائی کرو مجھے روز ہی دو سنیں گے یہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ مشرقین کی بکواس نہیں سناتے تاکہ حضرت پریشان نہ ہو بات سمجھ انہیں درود السلام اچھی باتیں اللہ سناتے ہیں سنانا تو رب کے اختیار میں ہے آگے سمجھ تو مشرقین کی नहीं نہیں سنائی جاتی روح المانی اٹھا کے دیکھو مظہری اٹھا کے دیکھو سارے یہی لکھتے ہیں کہ مشرقین کے شرکیہ اقوال جو ہیں نا ان سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک رکھتے ہیں بات ہی سمجھ نہیں سمجھے بھمن دعائیں وا من دعا اور وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں ویگا ہوشر اللہ اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ تو ہو جائیں گے یہ ان کے دشمن کون ہو جائیں گے دشمن یہ نیک لوگ نیک لوگوں کو انہوں نے معبود بنایا ہے نا تو قیامت کے دن وہ ان کے گاؤ جائیں گے دشمن کہیں گے اللہ ہم ان سے بیدار ہیں بالقان ال جن سے جن کی پوجا کرتے تھے اور ہو جائیں گے یہ معبود ان عابدین کے دشمن یقنون الحم زدہ اور ہو جائیں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان یاب ادون اجین بھئی بات آئیے ہے یا نہیں اب شکوہ نمبر ایک لکھو واضح تطلا شکوہ نمبر ایک اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری ایتیں واضح کہتے ہیں کافر لوگ واسطے حق کے قرآن کے جبکہ کہ آ گیا ان کے پاس حاضر سحرمبیر یہ کیا ہے جی جادو ہے سری قرآن کو جادو کہتے ہیں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 جب میں نے نہیں گھڑا تو تم میرے اوپر بہتان باندھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس بہتان کو بھی جانتے ہیں قیامت کے دن تمہیں سجا دیں گے کہ سمجھی با اب دیکھو آئے قل جواب شکوا آپ فرما دیجئے بال فر اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا انہیں کرائے تو بال فر اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا تو بس نہیں اختار رکھتے تم واسطے میرے اللہ کے عذاب سے کسی چیز کا اللہ مجھے عذاب دے گا دیکھ لینا لیکن دوسری صورت کے اندر تم اپنی بات کرو خبا عالم وہ خوب جانتا ہے ساتھ ان باتوں کے کہ مشغول ہوتے ہو بیچ اس کے وہ کون سی باتیں تھیں کہ وہ خود حضور پہ افطرار کر رہے تھے جی اور قرآن کو نہیں مانتے تھے وہ عالم و خوب جانتا ہے ساتھ ان باتوں کے کہ تم مشہور ہوتے اس کے اندر کپاب ہی کافی ہے وہی اللہ یہ با زیدہ ہے کافی اللہ گواہ میرے تمہارے درمیان اور وہی بخشنے والا ہے مہربان ہے ما ماقم تو بیدام رسول اے جواب شکوا پہلے بھی جواب شکوا ہے وہ بھی جواب شکوا ہے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 اور جو کچھ میں توحید بیان کرتا ہوں نہ مو میرا دعویٰ انوکھا آپ آج ہی سمجھ دونوں چیزیں انوکھی لیں نہ میں انوکھا رسول نہ میرا دعوی انوکھا رسول بھی, بھی, بھی, بھی پہلے سے آتے رہے اور یہ توحید بھی پہلے سے بیان کرتے رہے دیکھو جی آپ فرما دیجئے جی. نہیں میں انوکھا رسولوں میں سے انوکھا میں نے نیا بالکل بما ادری ما یو بی ولا ولاقوم اور نہ میرا دعویٰ انوکھا ہے یعنی میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا بس جو کچھ اللہ تعالیٰ وحی سے مجھے بتاتے ہیں وہی تمہارے اوپر احکام بتاتا ہوں اور نہیں جانتا میں کیا کیا جائے گا ساتھ میرے اور ساتھ تمہارے بھی ذات میں نہیں جانتا ہاں اتنی جانتا ہوں انطابل ماضوہ الجاد نہیں اتباع کرتا میں مگر اس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے طرح میرے اور نہیں میں مگر نظیر مبین میں وہی کا پابند ہوں اللہ تعالیٰ وحی کے اندر جو ہی آکام بتاتے ہیں میں تمہیں سنا دیتا ہوں میرا منصف یہی ہے نہ میں عالم الغائب ہوں نہ دنیاوی امور کا ماہر ہوں میں کل آ تم زجر آپ فرما دیجیے خبر دو تم انکانہ کانا کے اندر ہوا ضمیر قرآن کی طرح لوٹے گا خبر دو تم اگر ہو قرآن اللہ کی طرف سے و کفر تم بھی اور تم نے کفر کیا اس کے ساتھ شاہد حالانکہ گواہ لیے ایک بڑے گواہ نے دلیل لکلی نمبر ایک لکھو حالانکہ گواہی دی ایک بڑے گواہ نے بنی اسرائیل سے اللہ مسل مسل کا لفظ ہے بہ مان علئے گواہی دی ایک بڑے گواہ نے بنی اسرائیل سے اوپر قرآن کے منع وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا تو کیا بے شک اللہ تعالی جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالمین یہاں ایک اشکال ہے ذرا غور کرنا کہ سورت کون سی ہے جی مکی ہے تو مکی سورت کے اندر بیان ہو رہا ہے باہد شاہدم بنی اسرائیل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 اور تورات کے اندر حضور کے بارے میں پیشین کوئی تھی یا نہیں تھی حضور کے بارے میں پیشین گوئی تھی کہ نبی آخر زمان آئے گا قرآن اس پہ نازل ہوگا تو جب تورات نے گواہی دی تو طور کس پہ اتری تھی موس علیہ السلام پہ تو موسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی یا نہیں دی تو یہی ہے شاہزاد شاہد المبنی اسرائی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 کہ عبداللہ بن سلام نے تو مدینے میں اسلام لایا تھا تو روح المانہ لکھتا ہے کہ یہی آیت مدنی ہے باقی سورت مکی ہے یہ آیت کیا ہے مدنی ہے یہ دو جواب ہیں کہ دیکھو میں عبارت پڑھ رہا ہوں بانا عقول و بے قون تنوین فی شاہدین و تعظیم مدنی آیت, آیت, آیت مدنی ہے و نظول فی ابنِسلام عبداللہ بن سلام سمجھے آضول بن السلام روح المان اور بعد میں میں نے بخاری پڑھی تو خدا کی قدرت بخاری میں بھی تھا کہ وہ ہے نازلت حاضل آیا بخاری جلد نمبر ایک صفحہ پانچ سو اٹھتیس تو میں اس کا قائل ہوں کہ یہ آیت کیا ہے مدنی ہے اور کس کے بارے میں نازل آ عبد اللہ بن سلام تو ایک دفعہ پھر مانا سمجھ لی دیئے بس شاہدہ شاہدون اور گواہی دیے بڑے گواہ نے بنی اسرائیل سے اوپر اس قرآن کے مصر کلر زید وہ تو ایمان لایا تم نے تکبر کیا اس کا جواب محضوف ہے شرط کی جزا اللہ تم ظالمی کیا تم ظالم نہیں ہو اور جان لو کہ اللہ نہیں دیا دیتا قوم ظالمی کو بکال الزین کا یہ بھی شکوہ ہے کافروں کا پہلے آ لیجئے بھئی کافر دنیا دار تھے یا نہیں وہ کافروں کے پاس وہ سبھی دنیا دی انہوں نے مومنین کے حق میں کہا کہ اگر قرآن اچھی چیز ہوتی نا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 نہیں دیا گیا دوسرے لوگ حلوہ کھا رہے تھے تو ایک آدمی جو آیا اس کے سامنے یہ کہ اس نے کیا کیا جو حلوہ کھا رہے ہے کڑوا ہے گندا حلوہ ہے وہ خبیصہ تجھے جو چیز نہ ملے وہ کڑوی ہو گئی حلوہ ہے کھا رہے ہیں بہترین چیز ہے اور کہہ رہا ہے یہ خبیر پی ایسے ہے قرآن ماننے کی قسمت نہیں ان کو تو کہتے ہیں قرآن اچھی چیز نہیں ہے اچھی چیز ہوتی تو ہمیں ملتی ہاں الو کے پٹے دیکھو جنا کابل جنا کہا کافروں نے مومنین کے حق میں لوکانہ خیر اگر ہوتا قرآن اچھی چیز تو نہ سب صبر کرتے ہم سے ترا پوس کے یہ ان کا شکوہ یا نہیں آگے جواب شکوا ہے وہ جواب شکوا وہی ہے کہ ان کو جو حلوا کھانے کے لیے نہیں ملا تو کیا کہتے ہیں تو یہی فرمایا جواب اور جب کہ نہ ہدایت پی جی ساتھ قرآن کے قرآن کے ساتھ ہدایت نہ تو کہنے لگے یہ جھوٹ ہے کدیم قرآن کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا کہ کدی بھی جھوٹ ہے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 تو اس کتاب نے پیشین گوئی کی تھی نہیں کیا کی تھی پیشان جی کہ کتاب نادل ہوگی نبی آفر زمان ہوگا تو اس وقت سے تو اس کی پیشین گوئیں چلیے ہیں تو پرانا ساتھیا پرانا جو دیکھ یہ جواب شکوہ اور دلیل نقلی نمبر دو اور اس سے پہلے کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی جو امام تھی رہنما اور رحمتی مومنین کے لیے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 تو میری تصدیق ہو گئی یا نہیں کہ منظور نے سچ کہا تھا کہ یہ تصدیق ہے کہ یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی زبان عربی کے اندر لون زرا تاکہ ڈرائے اللہ تعالی یا ڈرائے نبی ان لوگوں کو جو ظالم ہیں اور خوشخبری ہے محسنین کے لیے ان الین کال رب اللّہ تو پہلے کن کے بارے میں بات تھی ماہرومی میں انل قرآن شکوہ کن کا تھا جی پہلے شکوہ تھا محروم من القرآن کا اب مستفیدین من القرآن کو بشارت ہے اب مستفیدین من القرآن کو بشارت ہے بے شک جن لوگوں نے کہا رب ہمارا صرف اللہ ہے سم استقامو پھر جٹ گئے استقامت اس کا آتی ایک آلے میں مجھ کو ملنے کے لیے ترہوڑ پک کے ہیں مدرس ہیں قابل تو فرمانے لگے مجھے کچھ نصیحت کرو میں نے کہا حضرت نصیحت ہے استقامت کی کس کی استقامت کی نصیحت استقامت افطار کرو آج کل دنیا بھٹک رہی ہے کوئی لالچ کے اندر گمراہ ہو رہے ہیں لالچ میں اور کوئی قسم گمراہ ہو رہے ہیں خوف کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں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 اللہ کا صاب الجن یہی لوگ ہیں بشارت ہے اصاب جنت ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر بدلہ ہے عباد ان کے عمل کرتے تھے ببسین السان حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان پہلے حقوق اللہ تھے اب حقوق العباد کا بیان ہے بسین انسان پہلے حقوق والدین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 اے ہے ماں باپ www .w .w. اے جب ماں باپ ہے تو ماں کا دو دفعہ ہو گیا ایسے میں نہ مالک کا زمیر چھوڑو امبہ کے سراہ تنگ پہل ہے نا اٹھایا اس کو اس کی ماں نے دو دفعہ باہ ہو کو رہا کے اندر ہے یا ضمیر کس کی طرف ہے ماں پتلا. تو کتنے دفعہ آ تین دفعہ قرآن میں بھی ماں کر سکتی بحمل ہو بسال ہو اور اٹھانا اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا تیس مہینے کے اندر ہے بھائی حمل کی مدت کم از کم کتنی ہوتی ہیں چھ مہینے اور دودھ کتنے سال پلانا پڑتا ہے دو سال دو سال اور چھ مہینے کتنے مہینے ہوئے سارے تیس مہینے بارہ کو دو سے زیادہ دو چوبیس ہو گئے چھ آدمی ملا دو تیس ہو گئے بال وا شدہ سے پہلے ف آشا مقدر ہے ف آشا زندگی گزارتا ہے وہی بچہ ماں نے اس کو جنا پھر دودھ پلاتی رہی دو سال سمجھے جی خت اضا بالا شدہ پاشا پا اس نے زندگی گزاری یہاں تک کہ پہنچا جوانی اپنی کو اور پہنچ گیا چالیس سال کو تو کالا رب اور اولاد سعید کا بیان پھر اولاد دو قسم بن جاتی ہے ایک سعید نیک باغ دوسری کا شکی بد بخ یہ اولاد سعید کا بیان ہے مفصری ہی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیقی کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے سمجھے جی کیا دعا مانگ رہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ ان کے چار خاندان صاحبی ہیں کتنی جی آ لکھ لو محمد بن عبد الرحمٰن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 بانص صالحہ یہ نمبر دو دعا نمبر دو اور یہ کہ عمل کروں میں نے کہ پسند کرے تو اس کو باپلی فی ضروریاتی اور صلاحیت پیدا کر واسطے نفع میرے کے میری اولاد میں بھی اولاد کے لیے بھی دعا تھی نمبر تین انی تو علائع تو میں توبہ کرتا ہوں تیری طرح رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں یہ جی اولاد سعید کا بیان تھا اس کے اوصاف ہیں اس کی دعا ہے الاء کلزیم اولاد سعید کا انجام یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول کرتے ہم ان سے احسن ما و بہترین ان کے اعماد قبول کرتے ہیں ہم سے بہترین ان کے اعماد اور گزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے کائ فی صحاب الجنہ پی یا صاحب جار مجرو مطالعے کس کے آ, کہ ہونے والے ہیں بہشتوں کے اندر یہ وعدہ سچا ہے اللہ کی طرف سے اللہ زی قان و یو جو دنیا میں وعدہ دیے جاتے تھے قال کالل والدہ اولاد شکی کا بیان وہ اولاد صحیح تھی اولاد کیا ہے جی شکی بد کافر بچہ جو ہوتا ہے نا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 پہلے جو مر گئے ہیں وہ اٹھے ہیں کوئی نہیں اٹھا بہ ہمایستانی اور وہ فریاد کرتے ہیں اللہ کے آگے اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں ماں باپ اور اس کو بھی کہتے ہیں ویل کا آمن ویل سے پہلے کیا مقدر ہے یقولہ نے لہو اس کو بھی کہتے ہیں ویل کا ارے تیرا ناس ہو برباد ہو تو ایمان لا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 یہ کتنی ہیں جی اولاد ہیں ایک اولاد صحیح دوسری کا شکی سمجھے جی کا اب ہمارا یہ بیٹا جو مدکون ہے وہ بھی تو سعید ہے نا ہاں جیسے نام صحیح اسی طرح مسمادی کا ہے سعید ہے تو اس لیے میں نے اس کی جو نظم کی ابتدا کی وہ بھی اسی سے ابتدا کی ہے تو سعادت مند ہے اس دار میں اس دار میں اللہ نے تجھے اس دار میں بھی سعید بنایا اس دار میں بھی کیا سعید بنا دیا تو سعادت مند ہے اس دار میں اس دار میں اے میرے بیٹے چلا تو گلشن ابرار میں اے میرے بیٹے چلا تو گلشن ابرار میں کیا ہی کوئی قسمت بچا ہے جو گلشن ابرار میں پہنچ گیا یہ نیک لوگوں کا گلشن ابرار ہے اور اس گلشن ابرار پہ کیا ہو رہی ہے بارش انوار یہ یہ کیا ہے یہ بارش انوار ہے وہ گلشن ابراہ ہے ربحان اللہ کتنی ایک عجیب کیف ہے فرمایا کوئی اولاد شکی ہے کوئی اولاد کیا ہے سعید ہے ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا ضرور ملے گا والر جاتوں مختلف اور واسطے ہر ایک کے چاہے سعید ہو چاہے شکی ہو یہ درجے ہیں مختلف ان کے اعمال کے لحاظ سے کسی کو درجہ بحث میں ملے گا مرتبہ کوئی دو دوزخ میں جلے گا کہ واہ آگے جو ہے نا یہ زائد ہے تاکہ پورا دے اللہ ان کو ان کے اعمالوں کا بدلہ اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے مروان تقریر کر رہا تھا مدین پاک کے اندر سمجھے اور حضرت عبد الرحمن کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے کے لیے مروان ذرا ظلم کرتا تھا نا پورا اچھا نہیں تھا تو عبد الرحمان کھڑے ہو گئے کوئی بات کی تو مروان تو میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا یہ قرآن تیرے بارے میں نازل ہوا جی کار علی والد اے ہو اللہ کال یہ تیرے بارے میں نازل ہے قرآن تو میرے سامنے بات نہ چاہتا. اس آج کہا کہ عبد الرحمن ذرا کچھ دیر سے مسلمان ہوئے تھے حضرت وہ باقر صدیق پہلے نہیں مسلمان ہوئے تھے تو عبد الرحمان تو بادر کے بعد ہوئے نا بہادر کے تیرے بارے میں تو یہ آتے نازل میں تو میرے سامنے مقابلہ کرتا ہے مروان نے کس کو تو حضرت الرحمان چلے گئے ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں کہ امی یہ بتا مربان جو کہتا ہے کہ تیرے بارے میں یہ ایسے نازر ہوئی جائیں تو امی عائشہ نے فیصلہ کیا کہ مرمان چھوٹ بولتا ہے تیرے بارے میں <بھی> نازری <ہی> یہ عام کافر کے بارے میں نازر ہے تیرے بارے میں نہیں اگر کہیں کوئی روایت مل جائے تو یہی کہہ دینا کہ امی عائشہ نے رد کر دیا بھائی یوں میں جو رضین تعین عذاب ان کو جو عذاب ملے گا نا اس کی تائین جس دن پیش کیے جائیں گے کافر نار کے اوپر تائین عذاب آ گئی بہ اور ان کو کہا جائے گا یوکال الحمق مقدر ہے اذہ حاصل کر چکے تم اپنے لذائز اور جو ہے ٹھنڈ ہے نا ٹھنڈ لو کہ دنیا کے اندر اپنے لذائز حاصل کر رہے ہیں یا نہیں جی لذت کی چیزیں مکان بھی آلی شان ایسے میں اور دنیا بھی کافی چندے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے متکبرین کو کہ دنیا کے اندر تم اپنے مرحوبات اور لذائت حاصل کر چکے اظہر تم حاصل کر چکے تم لذائز اپنے دنیاوی زندگی میں وستم تھا تم بہا اور خوب نفع پایا تم نے ساتھ اس کے بس آج کے دن بدلہ دیے جاتے وہ عذاب ذلت کا بما کم تم دستقرون بس صبح اس کے, کے تکبر کرتے تھے تم زمین کے اندر ناحق اور بس صبح اس کے کہ تم فس کرتے بدآماری کرتے تھے